نفلی عبادات پر اپنے نفس کو مجبور کریں اس پر جبر کریں آپ کے فرائض کی حفاظت رہے گی اگر آپ نے اپنے نفس کو چھوٹ دے دی کہ کوئی نفلی کام نہیں کرنا بس ہم سے فرائض ہو جائیں ہمارے تو یہی بہت ہیں ایسے لوگوں کے عام طور پر فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں یہ نفلی عبادات جو ہیں یہ فرائض کے آگے لگے ہوئے بیریئر ہیں جیسے کسی اہم جگہ پر حفاظت کے لیے بیریئر دور لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی حملہ آور قریب نہ آ سکے کسی بڑی سینسٹیو فیسلٹی ہے اگر کہیں پر تو اس کے قریب کوئی نہ آئے کوئی انسٹالیشن ہے تو اسی طرح یہ فرائض کی حفاظت کے لیے اور فرائض کے اندر پختگی کے لیے نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے ویسے بھی ادیث شریف میں آیا کہ جس کے فرائض میں کوئی کمی اور کوتاہی نکلی تو نفل سے اس کو پورا کیا جائے گا اس لیے انسانوں اگر زکوٰۃ میں کمی نکلی تو صدقات سے اس کو پورا کیا جائے گا اس لیے انسان کے پاس نفلی اعمال کا بھی ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہونا چاہیے جو فرائض کے اندر اس کی کمی کو تاہی کو بھی پورا کرے گا فرض کی حفاظت بھی کرے گا فرض کے اندر جان بھی پیدا ہوگی اور استقامت بھی نصیب ہوگی